العلیم من ان خاسرین یا اللہ دینہ اے وہ لوگ جو ایمان لائب ہو دینا کا فارو اگر تم ان لوگوں کا کہا مانو گے جنہوں نے کفر کیا یدو کم اعلی کم تو وہ تمہیں تمہاری ایڑیوں پر پھیر دیں گے فتن قلبو خاسرین تو تم خسارا اٹھانے والے ہو کر پلٹو گے لوٹو گے عہد کی آرریسی شکست کے بعد کفار نے جن میں منافقین یہودی اور مشرقین سبھی شامل تھے انہوں نے مسلمانوں کے دلوں میں مختلف قسم کے شکوک و شبوہات پیدا کر کے انہیں اسلام سے پرگستہ کرنے کی کوشش کی تو اللہ سلحانہ تعالیٰ نے اس پر مسلمانوں کو متنبہ کیا خبردار کیا کہ اگر کفار کے مکر و فریب میں آ گئے تو وہ تمہیں خسارے کی طرف لے جائیں گے اگر تم نے ان کی بات مان لی ان کے مکر میں آ گئے تو تم خسارہ اٹھانے والے ہو جاؤ گے دنیا میں سب سے بڑا خسارہ یہ ہے کہ کوئی انسان اپنے دشمن کے سامنے ہتھیار ڈال دے اور آخرت کا سب سے بڑا خسارہ ہے کہ بندہ اجر و ثواب اور نیکیوں سے محروم ہو جائے اور اللہ تعالیٰ کے عذاب میں گرفتار ہو جائے تو یہاں سے دونوں قسم کا خسارہ براد ہے کہ اگر کافروں کی بات مان لوگے تو نتیجہ تن شکست کھا جاؤ گے ان کے ہاتھوں اور پھر آخرت میں بھی عذاب میں گرفتار ہو جاؤ گے ثواب اور نیکیاں تمہاری وہ ساری کی ساری ضائع ہو جائیں گی حبت ہو جائے گی بل اللہ بلاکم بلکہ اللہ تعالی تمہارا کار ساز ہے وہ ہوا خیر الناصرین اور وہ مدد کرنے والوں میں سے سب سے بہتر ہے مولا کا معنی مالک بھی ہوتا ہے مددگار بھی دوست بھی کئی معنوں میں لفظ مولا استعمال ہوتا ہے مختلف معنی ملا جلا کے قریب قریب کوئی چالیس معنی بنتے ہیں لفظ مولا کے تو یہاں پہ مولا سے مراد دوست کار ساز یہ مراد ہے کہ تمہارا مولا اللہ تعالی ہی ہے یعنی کفار کی اتاد تو تم اس لیے کرو ان کے ان کا کہا اس لیے مانو گے کہ کافر کوئی تمہاری مدد کر دے لیکن حقیقت یہ ہے کہ کافر مسلمانوں کی کبھی مدد نہیں کریں گے یہ سراسر جہالت اور نادانی دانی ہے نہ ہے کہ بندہ کافروں سے مدد کی امید رکھ لے تمہارا مالک تمہارا حامی و ناصر تو اللہ تعالی ہی ہے تو اس اللہ پر اگر تم بھروسہ کرو گے تو دنیا کی کوئی طاقت تمہارا بال بھی بیکا نہیں کر سکتی بل مولاکم اللہ ہی تمہارا مولا ہے کارساد ہے مدد ہے مددگار ہے حامی و ناصر ہے وہ ہوا خیر الناصرین اور وہ سب سے بہتر مدد کرنے والا ہے یہاں پہ خیر الناصرین اللہ نے فرمایا ہے اس کا معنی بنتا ہے مدد کرنے والوں میں سے سب سے بہتر مدد کرنے والا جس کا ظاہری سا تقاضہ یہ بنتا ہے کہ اللہ کے علاوہ اور بھی مدد کرنے والے ہیں لیکن اللہ ان میں سب سے اچھا اور بہتر مددگار ہے لیکن یہاں پہ یہ معنی نہیں مراد یہ خیر الناصرین کا لفظ محاورہ تن استعمال ہوا ہے مراد یہ ہے کہ جن سے تم مدد کی امید لگائے بیٹھے ہو تمہیں جن سے امیدیں ہیں کہ یہ ہماری مدد کر دیں گے ان سب سے بہتر اللہ تعالیٰ ہے وہ تمہاری مدد کوئی نہیں کر سکتے مدد صرف اللہ نہیں کرنی ہے امیدیں اپنی اللہ تعالیٰ سے ہی لگاؤ اللہ سے ہی جوڑو کہ وہی وہ مدد کرنے والا ہے فی قلوب بما باللہ عالم سُلْطَانًا سلول ان قریب ہم ڈال دیں گے فرو جنہوں نے کفر کیا ان کے دلوں میں بیما اشرا کو بلّا اس وجہ سے کہ انہوں نے اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرایا مالا ملزل بِهِ سُلْطَانًا اس چیز کو جس کی اس اللہ نے کوئی دلیل نہیں اتاری ہومنار اور ان کا ٹھکانہ آگ ہے وہ بیسا مثالمین اور ظالموں کا برا ٹھکانہ ہے اس آیت مبارکہ میں اللہ سبحانہ خانہ نے اپنے سابقہ بیان کو مکمل کیا ہے مختلف وجوہ سے اللہ تعالی نے جہاد کی ترغیب دی ہے اور کفار کے خوف کو دلوں سے نکالا ہے اور یہاں پر فرمایا ہے کہ اگر تم اللہ پر بھروسہ رکھو گے اور اسی اللہ سے ہی مدد مانگو گے تو اللہ تعالیٰ کافروں کے دلوں میں تمہارا روح دب دبدبا تمہاری حیبت پیدا کر دے گا وہ تم سے دہشت زدہ ہو کے رہیں گے شکست خوردہ رہیں گے سنلقی فی قلوب کافر و رعبا کافروں کے دلوں میں ہم رعب ڈال دیں گے تمہیں ان پر غلبہ حاصل رہے گا اور اس روب ڈالنے کی وجہ کیا ہے بھی ماں اشرا کو بلا ہی مالم منزل بھی سلطانہ کہ کافر اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں ایسا شرک کرتے ہیں کہ اللہ تعالی نے اس پر کوئی دلیل ناگر نہیں کی کبھی کسی کو اللہ کا ہمسر کبھی کسی کو اللہ کا شریک کبھی کسی کو اللہ کا ساتھی اور ساتھی بنا دیتے ہیں ان کے شرک کرنے کی وجہ سے ان کے دلوں میں اہل توحید کا روب اہل توحید کی حیبت اور دبدبا یہ اللہ تعالی پیدا کر دے گا صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہوتی تو ہم لب لمبیڑتا ہوں نہ قبلی مجھے اللہ نے پانچ چیزوں سے نوازا ہے جو مجھ سے پہلے کے نصر تو بربی مسیرت کا میں ابھی اپنے دشمن سے ایک مہینے کی مسافت پر ہوتا ہوں تو میرا دشمن مجھ سے گھبرانے لگتا ہے اور ڈرنے لگتا ہے ایک مہینے کے فاصلے پر ہونے کے باوجود دشمن کے دلوں میں رعب پیدا ہو جاتا ہے رعب آ جاتا ہے تو اس آیت کریمہ میں اللہ سبحانہ خیالہ ہوا نے عہد کی طرف اشارہ کیا ہے کہ عہد میں اگرچہ مسلمانوں کی غلطی کی وجہ سے جو پچاس تیر انداز درے میں مقرر کیے تھے ان میں سے اس نافرمانی کی وجہ سے اس غلطی کی وجہ سے کافروں کو موقع ملا انہوں نے پیچھے سے آ کر حملہ کیا اور وقتی طور پر انہیں جو فتح ہے وہ حاصل ہو گئی ان کی شکست فتح میں اور مسلمانوں کی فتح عارضی طور پر شکست میں بدل گئی لیکن اس کے باوجود کافروں کے دلوں میں جو رعب ہے مسلمانوں کا وہ قائم رہا اور اسی کا ہی نتیجہ تھا کہ یہ کافر چپکے چپکے ایستا ایستا کھسکتے گئے کوئی ٹھہر نہیں سکا میدان میں یہ سارے بالآخر آخر میدان چھوڑ کے بھاگ گئے مسلمانوں نے حل بولا اور ان کے گاؤں پھر دوبارہ سے اکھڑ گئے تو پھر اسی طرح سیرت کی بال کتابوں میں یہ بھی ذکر ہے کہ عہد سے جب یہ مشرے نکلے تو انہوں نے مدینے پر دوبارہ حملہ کرنے کا ارادہ کیا لیکن مسلمانوں کے روگ کی وجہ سے وہ حملہ آور نہ ہو سکے اور پھر انہوں نے منصوبہ بنایا کہ ایسے کام نہیں چلے گا ہم اکیلے کچھ نہیں کر سکتے باقی کافروں کو بھی اپنے ساتھ ملا تو یہ ملت کفر کا اتحاد کر کے وہ پھر حملہ آور ہوئے پدینے پر جس کے نتیجے میں رضوا آزاد ہوا تھا تو اس میں اللہ سبحانہ ہوا تھا نے فرمایا ہے کہ سر القیفی قروب اللہ ددینہ کافر اب کافروں کے دلوں میں شرک کرنے کی وجہ سے مسلمانوں کا رعب اور خوف موجود تھا آیت میں اگرچہ غزبہ عہد کی بابت اشارہ ہے لیکن بات عام ہے عہد کے علاوہ بھی تمام جنگوں میں مسلمانوں کا رعب کافروں کے دلوں میں ہے اور کافروں کے دلوں میں مسلمانوں کا رعب رہتا ہے اور وہ جو حدیث میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے ایک مہینے کی مسافت سے اللہ تعالیٰ نے دشمن کا رعب عطا کیا ہے تو وہ بھی عام ہے عہد ہو خندق و احزاب ہو یا کوئی بھی اور مارکہ ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ رعب عام ہے اور پھر یہ رعب صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی نہیں اہل ایمان کا رعب بھی ہے شرک <سلطان> کرنے کی وجہ سے اہل ایمان کا روب اور خوف ان ظالموں کے دلوں میں رہتا ہے اور شرک واضح ہو گیا کہ وہ ایسی بیماری ہے جس کی وجہ سے دل میں خوف اور رعب بیٹھتا ہے اور جس کے دل میں شرک نہیں ہوتا اس کا دل کبھی خوف زدہ نہیں ہوتا وہ دنیا کی کسی طاقت سے بھی ڈرتا اللہ کا ڈر جو دل میں بٹھا لے پھر اس دل میں کسی اور کا ڈر نہیں آتا اور جس دل میں اللہ کا ڈر نہ ہو پھر وہ اپنے سائے سے بھی ڈرتا ہے شرک بیماری ہے ایسی جو بندے کو مروب دہشت زدہ شکست خوردہ اور حیبت زدہ رکھتی ہے یہی وجہ ہے کہ جب مسلمان تھوڑے سے تھے اور توحید ان کے سینوں میں موجود تھی تو پورا کفر ان سے نرزاں تھا وہ سب ان سے ڈرتے تھے حیبت زدہ تھے لیکن اب سوا ارب بلکہ اس سے بھی بڑھ گئی آبادی اب تو مسلمانوں نتیجہ کیا ہے حالت کیا ہے کہ مسلمان کوئی کسی قبر کے آگے جھکا ہوا ہے کوئی کسی آستانے پہ سر ٹیکے ہوئے ہے کوئی کسی کے وسیلے اور واسطے وہ اپنائے ہوئے اور اللہ کے حضور پیش کیے ہوئے ہیں کوئی کسی طرح کا شرک کر رہا ہے کوئی کسی طرح کا شرک کر رہا ہے نتیجہ یہ ہے کہ اب کافروں کا روب ان کے دلوں میں آ ہے یعنی شرک کی بیماری جہاں پہ بھی آئے گی بندے کو محروب کر دے ہاں اب بھی جو خالص اہل توحید ہیں جو اللہ تعالیٰ کے شرک سے بچے ہوئے ہیں اب بھی ان کے دلوں میں کسی قسم کا کوئی خوف نہیں وہ ہر قسم کی باطل کی بڑی سے بڑی قوت سے ٹکرانے کے لیے تیار ہوتے ہیں جن کے دلوں میں شرک نہیں توحید ہے وہ مرعوب نہیں ہوتے باطل چاہے جتنا مرضی زبردست اور طاقتور کے ہوا وہ کہتے ہیں کم کتنی ہی تھوڑی جماعتیں اللہ کے حکم سے بڑی بڑی جماعتوں پر غالبان ہیں ان کا اللہ تعالی پر ایمان اور یقین ہوتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی فرمان ہے <سلام> یہ دین ہمیشہ قائم رہے گا مسلمانوں کی ایک جماعت اس دین پر لڑتی رہے گی حدہ کے قیامت قائم ہو جائے جہاد و قتال یہ جاری و ساری رہے گا مسلمان جتنے مرضی کمزور کیوں نہ ہو جائیں لیکن کمزوری کے باوجود اپنی توحید کی وجہ سے عقیدے کی وجہ سے کافروں کے آگے شیسا پلائی دیوار بن کے کھڑے ہو جائیں نار ان مشرقوں کا ٹھکانہ آگ ہے پر ظالموں کا یہ بہت برا ٹھکانہ ہے وَلَقَدْ اس تفرص وَعْدَهُ ہوں بھی ہی اور تحقیق اللہ تعالیٰ نے تم سے اپنا وعدہ سچ کر دکھایا اس تفرص ہوں ہی جب تم اللہ کے حکم سے ان کافروں کو کاٹے جا رہے تھے حتہ اذا فشلتم تم کہ جب تم پست ہمت ہو گئے تمہاری ہوا نکل گئی بنازع تم فل تم نے ہمت ہار دی اور آپس میں جھگڑا کرنے لگے وا ایس تم اور تم نے نافرمانی کیم ما ماں تو ہڈون اس کے بعد کہ اس نے تمہیں وہ چیز دکھا دی جسے تم پسند کرتے تھے ملکمئید من الدنیا وہ ملکمئی ارید الخرہ تم میں سے بال ایسے ہیں جو دنیا کا ارادہ کرتے ہیں اور بال ایسے ہیں جو آخرت کا ارادہ کرتے ہیں سمنا سارا خاکمان ہوں پھر تم کو ان کافروں سے پھیر دیا لیا بتا لیا تم تاکہ وہ تم کو آزمائے والا قد ان کم اور البتہ تحقیق اللہ نے تمہیں معاف کر دیا واللہ فضل اور اللہ تعالیٰ پر بڑے فضل والا ہے جنگ عہد میں پہلے پہل اللہ کی مدد مسلمانوں کے شامل حال رہی اور وہ مشرقین کو خوب کاٹتے رہے حتیٰ کہ جب فتح کے آثار نظر آنے لگے اور مشرقین اور ان کی عورتوں نے بھاگنا شروع کر دیا تو وہ جب پچاس تیر انداز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر کیے تھے عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالی عنہ کی قیادت میں پہاڑی پر تاکہ ادھر سے مشرق حملہ آور نہ ہو ان میں سے کچھ لوگوں نے جب مال غنیمت کو دیکھا کہ مشرق بھاگ رہے ہیں اور مال ان کا پڑا ہوا ہے غنیمتیں ہیں تو انہیں لوٹنے کے لیے وہ بھاگے دوڑے اس وجہ سے مسلمانوں کو پیچھے سے حملہ کرنے کا موقع مل گیا اور مسلمانوں کو بہت زیادہ نقصان اٹھانا پڑا اس آیت میں اسی واقعہ کی طرف اشارہ کیا ہے اللہ سبحانہ ہوا تعالیٰ نے کہ والا قد سادہ کا کو ملا کہ اللہ نے تو اپنا وعدہ سچ کر دکھایا اللہ کا وعدہ تھا کہ اللہ کی مدد آئے گی اللہ کی مدد آئی اللہ کا وعدہ سچا ہوا اس تفرست سونا ہی اللہ کے حکم سے تم کافروں کو کاٹے جا رہے تھے حتہ اذا فشلتم تم و تنازع تم فل تم ہمت ہار بیٹھے خود ہی صبر کر کے کھڑے رہتے تھوڑی دیر مزید تو کافروں کا ستیان ناس ہو جاتا لیکن فشیل تم و تنازع تم فل تم آپس میں جھگڑنے لگے کہ ہمیں نیچے اترنا چاہیے نہیں اترنا چاہیے اس بات میں جھگڑا ہونے لگ گیا وہ اور تم نے نا فرمانی کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تھا کہ تم دیکھو کہ پرندے ہمارے گوشت نوچ رہے ہیں پھر بھی تم نے نہیں اترنا جب تک میں تمہیں نہ کہوں تم دیکھو کہ ہم نے جنگ فتح کر لی ہے ہم غریمتیں لوٹ رہے ہیں پھر بھی جب تک نہ کہوں تم نے نہیں اترنا تم نے وہ بات نہیں مانی اصل تم نا فرمانی کیرا تما تمہیں گوں اس کے بعد کہ اس نے تم کو وہ دکھایا جسے تم پسند کرتے تھے مالِ غنیمت کو تم پسند کرتے تھے کہ ہم جنگ کریں جہاد کریں ہمیں کریں، ہمیں فتح عطا کرے غنیمتوں کا مال ہمیں دے فتح تمہیں نظر آ گئی غنیمتوں کے اخبار تمہارے سامنے تھے تمہیں نظر آئے تو تم نے نافرمانی کر دی مِنكُم من کم یوری دل دنیا کا من کم یوری تم میں سے کچھ دنیا کے طلبدار تھے اور کچھ آخرت کے سارا خاؤ پھر اس نے تم کو پھیر دیا یعنی تم کو اس نے ان کافروں سے پھیر دیا مطلب ہے کہ تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی اور جنگ سے راہ فرار اختیار کی تو غلبے کے بعد ان کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ نے تمہیں شکست اور پسپائی دکھا دی تاکہ تمہاری آزمائش ہو کہ سچا مسلمان کون ہے اور کمزور ایمان والا اور جھوٹا ہو پہلے مسلمان ان پر غلبہ پا چکے تھے سارا فا کم ان پھر تمہیں کافروں سے پھیر دیا بتالی یا کم تاکہ وہ تم کو آزمائے والا قدر خا تم نے نبی کی نافرمانی کر کے اور جنگِ عہد سے راہ فرار اختیار کر کے جب نبی کی شہادت کی اخواہ اڑی تو مسلمان بھی بہت سے میدان چھوڑ کے جانے لگے کہ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کے بعد ہمیں یہاں پہ کھڑے رہنے کا اور لڑنے کا کیا فائدہ ہے تو یہ جرم تھا تو اللہ سبحانہ ہوا تعالیٰ فرماتے ہیں والا قدرا خان کو اللہ نے تم سے درگزر کیا اللہ نے تمہاری یہ غلطی تمہیں معاف کر دی یہ ایسا جرم تھا کہ اس کی سنگین اور سخت ترین سزا دی جا سکتی تھی لیکن اللہ نے سارے کا سارا قصور تمہارا معاف اس میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ وجمائن کے شرف کا اظہار ہے کہ ایسی بڑی بڑی غلطیاں بھی اللہ سبحانہ ہوا تھا نے ان کی معاف کر دی ان کی کوتاہیوں کے باوجود اللہ تعالی نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ وجمائن کو معاف کیا اور ساتھ غلطی کی وضاحت بھی اللہ نے کی کہ یہ تمہاری غلطی ہے لیکن میں معافے لیتے ہیں تاکہ دوبارہ اعادہ نہ ہو آئندہ پھر سے وہ غلطی نہ دہرائی جائے جب اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو معاف کر دیا غزب احد سے بھاگنے والوں کو اور ان تیر اندازوں کو جو مقرر تھے اور نبی کی نافرمانی میں نیچے اترائے اللہ نے جب ان کو معاف کر دیا ہے تو اب کسی کے لیے یہ جائز نہیں ہے گنجائش نہیں ہے کہ وہ ان نفو سے پر تان و تشنی کرے اور ان پر سب شتم کرے صحیح بخاری میں ہے کہ ایک شخص نے عبد اللہ احمد عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ پر کچھ اعتراضات کیے ان میں سے ایک اعتراض یہ بھی تھا کہ وہ عہد کے دن فرار ہو گئے تھے بھاگ گئے تھے تو سیدنا عبداللہ احمد عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ساری باتوں کے ان کو جواب دیے اور کہنے لگے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالی نے ان کو معاف کر دیا ہے. یہی آئے دلیل ہے البتہ تحقیق یقیناً تم کو معاف کر دیا فَضْلٍ اللہ الْمُؤْمِنِينَ اور اللہ تعالی ممینوں پر بہت فضل کرنے والا ہے